الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الشعراء آیت نمبر 101 109 اس تک کی تفسیر ہو چکی ہے اب 110ویں آیت سے انشاءاللہ کلام شروع ہوگا نوح علیہ الصلات والسلام کی تبلیغ دین کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اپ نے اس کے قوم سے شاد فرمایا فتق الله تو تم اللہ تبارہ کا وطل سے ڈرو و اتی اور میری اطاعت کرو تو آپ غور کریں کہ ایک سو آیت میں یہی بات بیان ہوئی تھی فتح میں فرمایا تھا وما من وماسم ان اللہ رب اجریہ تو درمیان میں چونکہ پہلے اللہ سے ڈرایا اس کے بعد اطاعت کا حکم دیا کہ میری اطاعت کرو اور پھر آگے مزید تبلیغ کرنی تھی لیکن بیچ میں رفع بدگمانی کے لیے یعنی بدگمانی کو اٹھانے کے لیے آپ نے یہ کلام فرمایا تھا کہ وما اسکم المین اجرین والا تو چونکہ بات منقطع ہو گئی لہٰذا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغ دین کرنے والے کے لیے اس نے ایک عملی نمونہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں اور بیچ میں اچانک آپ کو کوئی ذہن میں خیال آیا اور آپ نے سوچا کہ یہ وضاحت پہلے کر لوں ہو سکتا ہے بعد میں ذہن سے نکل جائے اور آپ نے بیچ میں ایک ایسی بات بولی جس کا تعلق پہلے والی بات سے اور آگے والی بات سے نہیں ہے جس اس کو اطلاع ہمیں کہتے ہیں جملہ معتریزہ ایک ایسا جملہ کہ جس کا مانوی لحاظ سے پہلے اور بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ ویسے بیچ میں کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے کہنے کے بعد پھر سابقہ بات سے تعلق جوڑا جاتا ہے تاکہ بات بے ربط نہ ہو جائے یہ بھی ایک بلاغت کا اصول اور ایک قاعدہ ہوتا ہے تبلیغ دن والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایک بات بولتا ہے پھر بیچ میں اچانک کوئی خیال آیا اور اس نے سوچا بعد میں بھول نہ جاؤں پہلے اس بات کو کہہ دیتا ہوں اور کہہ دی تو پھر سابقہ اپنی بات سے رب پیدا کرے اگر ربط پیدا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے بیچ میں جو جملہ معترضہ یا اضافی بات آپ نے کہی اس کی بنا پر صادقہ بات ذہن سے نکل گئی ہو اور جب آپ اگلی بات کہیں تو لوگوں کو وہ بات بالکل بے رقط سی محسوس ہوگی کیا کہہ رہے ہیں تو اس لیے اپنے کلام کو بے رفتگی سے بچانے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بیچ میں کوئی اضافی بات کہہ دی تو سابقہ بات کو تھوڑا سا دوبارہ دوہرا دیں تاکہ اگلی والی بات کا اس سے ربط قائم ہو جائے اور یہی طریقہ اساتذہ کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اگر وہ ایک بات بول رہے ہیں سمجھا رہے طلبہ کو اور درمیان میں کوئی اضافی قصہ آ گیا کوئی اضافی بات آ گئی تو جب دوبارہ وہ سبق سمجھانے لگیں تو ذرا پچھلی بات کو دوہرا لیں تاکہ ربط قائم ہو جائے اور اگلی جو بات یا اگلا مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ اجنبی محسوس نہ ہو لہذا دوبارہ اس مضمون کو دہرایا کہ فتح اللہ و تم اللہ تبارک کے وطالعہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو انہوں نے کہا ان امین کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں وقت ابا عقل اور ضلع آپ کی تو ذلیل لوگوں نے پیروی کی ہے زلیل انہوں نے کہا ارزل سے مراد زلیل, زلیل سے مراد ان کے نزدیک جو تھا کہ یہ زیادہ ترن علیہ السلام کی اطاعت کی تھی یا ایسے پیشے اختیار کرنے والوں نے کی تھی جن کو یہ حقیر پیشے کہا کرتے تھے تو اس لیے معذ اللہ ان مسلمانوں کو ان مومنین کو جنہوں نے نور علیہ السلام کی غربت کے ساتھ یا ان کے نزدیک معمولی پیشوں کے ساتھ اتاعت کی تھی ان کو زرعی سمجھتے تھے تو یہ انہوں نے عذر بیان کیا کہ یہ تو زلیل قسم کے یعنی معمولی قسم کے لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے لہذا ہم آپ کی اتایت نہیں کرتے ہیں اور مفصر نے بعد بیان فرمائے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ان سب کو دور کر دیجئے پھر ہم آپ کی اطاعت کر لیں گے تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام بھی پیشے کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں جانتا ہے پیشہ بسرتے کے جائز ہونا چاہیے لہذا جیسے ایک بڑا بزنس مین مذہب اسلام میں قابل احترام ہے اپنے مسلمان ہونے کی بنا پر اسی طرح روڈ کے کنارے پر اگر ایک ٹھیلا لگاتا ہے ایک شخص اور وہ روزی کما رہا ہے تو ہمارا مذہب اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو وہی مرتبہ دے گا جو ایک بڑے بزنس مین کا ہے لہذا یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہم اسے سے حقیر مسلمان اور اس کو اعلی مسلمان نہیں کہہ سکتے پیشہ جو ہے وہ وجہ حقارت نہیں ہے اور پھر جب ایمان ساتھ شامل ہو جائے تو پھر پیشے کی کمی اگر کوئی دیکھتا بھی ہے کہ پیشہ معمولی سا ہے بشرطیکہ جائز ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام جو ہے وہ انسان کی عزت کے لیے کافی ہوتا ہے لہذا ان کا یہ مطالبہ یہ جو تھا بات کہی تھی انہوں نے یہ تنز بہت ہی برا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مذمت کے طور پر ذکر کیا کہ انہوں نے ان مسلمانوں کی عملی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے جملے کہے اعلیٰ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وما علمی بیما قانو یا عملون کہ نہیں ہے میرا علم اس کے ساتھ جو وہ یہ کرتے رہے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے میرا کام ہے تبلیغ دین کرنا لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا اور انہوں نے میری اطاعت کی ہے میرے لیے اتنا کافی ہے یہ کیا پیش اختیار کر رہے ہیں یہ کیا عمل کر رہے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں مجھے اس کے علم سے مراد مجھے اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے میں تو تبلیغ دین کرتا ہوں جو مجھے طرف آئیں گے میں اس کو اللہ کے قریب کروں گا اور وہ نجات پائے گا ان, اللہ علی ربی لا تشعرون ان کا حساب تو میرے رب پر ہی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لے گا کیا یہ کر رہے ہیں کیا نہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اسلام قبول کرنے پہ کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یقینی سے بات ہے کہ صرف کسی کے بظاہر حقیر پیشے کی وجہ سے اس کا اسلام لانا کوئی ما اللہ مشکوک تو نہیں ہو جاتا لہذا ان کا حساب و کتاب سب اللہ تعالیٰ پر ہے میرا کام تبلیغ کرنا لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنا وہ میں کام کر رہا ہوں اور وہ میں تمہارے ساتھ بھی کر رہا ہوں تم اس کو قبول کرو لا تشعرون لو تشعرون کاش تم شعور رکھتے ہو کاش تم شعور رکھتے یعنی اس بات کا کاش تم شعور رکھتے کہ اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے اعلی پیشے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی بڑے منصب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالی کے اوپر ایمان لانا اس کی تعلیمات کو قبول کرنا اور تقوع پر اظہاری اختیار کرنا اب چاہے پیشہ کچھ بھی اختیار کیا ہو اگر آدمی یہ لوازمات تیار کر لیتا ہے یہ چیزیں یہ انعامات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے اب ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو آپ دور کر دیں پھر ہم آپ کے قریب آ جائیں گے اس کے جواب میں فرمایا کہ وما انا بقور عد اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں یعنی مجھے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو دور کر دوں اور تمہارے سے پیسے کی وجہ سے مالو متح کی وجہ سے بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے تمہارے بڑے بزنس کی وجہ سے یا تمہارے خاندانی منصب کی وجہ سے نصب کی اعلی ہونے کی بنا پر میں تمہیں فوقی دے کر ان غرباء کو نکال دوں اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی لہذا فرمایا کہ میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں ان انا الد نذیر مبین میں تو صرف ایک واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں میرا کام ڈر سنانا ہے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں مناسب کی تفریق پر نظر رکھوں کہ اس کو کم سب حاصل ہے تو پیسے کر دیا جائے اس کو اعلیٰ سب حاصل ہے تو قریب کر لیا جائے ہمارا ایک کام نہیں ہوتا ہمارا کام ہے نبیوں کا کام ہے ڈر سنانا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا وہ چاہے امیر سامنے آئے گا چاہے غریب آئے گا ہم اس کو سنائیں گے لہذا ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں بولے لا لم تن تہی یا نوح ہو اے نوح اگر آپ باز نہ آئے آپ نہ رکے تکو نن نہ تو ضرور آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہیں رجم کیا گیا ہے یعنی آپ کو ماضاء اللہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا ورنہ آپ یہ تبدیل چھوڑ دیجئے قول ربی ان نہ قومی کا آپ نے اللہ کی بارگ اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا کا میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے فس تہ بینی و تو مجھ میں اور ان میں پورا پورا فیصلہ کر دے وہ نت جینی و اور مجھے اور مومنین میں سے جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو نجات عطا فرما دے تو ماض اللہ آپ کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالی میری قوم نے مجھے جھٹلایا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کی قوم نے آپ کو دھمکی دی تھی یا آپ کے متبیئین کو برا بھلا کہا تھا تو قلبی طور پہ ناراض ہو کر ماض اللہ آپ نے غصے میں آ کے اس طرح کر دیا نوی جو کچھ کرتا ہے دعا کرتا ہے وغیرہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے تو یہ اللہ کی ہی مشیت تھی کہ نو علیہ السلام دعا کرے اور پھر جب اتمام حجت ہو گیا انہوں نے تبلیغ کو قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجول عذاب ہو جائے لہذا معذ اللہ یہ ناراضگی کی بنا پر بد دعا نہیں تھی بلکہ جب یہ دیکھا کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے یہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ نے یہ دعا فرمائی اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے سیلاب آیا طوفان نوح جس کو ہم مشہور ہے کہ آپ نے وہ یہ دوسری آیات میں پورا واقعہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کشتے تیار کی یہ قریب سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے اور پھر طوفان آیا اتنا پانی آیا کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو گھر والے تھے اور جو آپ پہ ایمان لانے والے تھے وہ لوگ اور ہر جاندار کا ایک جوڑا اللہ کے حکم سے آپ نے اس کشتی میں رکھا تھا تو آپ لوگ بچ گئے باقی سب ہلاک ہو گئے فیاض اللہ نے آگے شاد فرمایا کہ فانج نہ ہو تو ہم نے نجات دے دی اسے یعنی نوح علیہ السلام کو ممما آہ فل فل قل اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں بھری ہوئی کشتی یعنی جو انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی بہت سارا مالو مت اس میں جو آپ لوگوں کے پاس سامان ضروریات زندگی کا تھا جو دورانے طوفان کشتی میں رہ کر استعمال کرنا تھا وہ سب آپ کے پاس تھا باقی سب کا سب ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا سما اور بعد الباقین پھر اس کے بعد ہم نے باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا ان فضا لکلا آیا بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے وما کانا اکثر عہم اور ان میں سے یریک نو علیہ السلام کی قوم میں سے اکثر لوگ مومنین نہیں تھے وہ رَبَّكَ لَهُوَ کے الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب آنے والا مہربان ہے تو یہ اس میں بھی وہی بات کہ اللہ نے شاد فرمایا کہ بے شک اس میں بھی ضرور ایک بہت بڑی نشانی ہے وہ یہی کہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی کی اہمیت کا اندازہ اس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے نو علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تر غریب لوگ اور ایسے پیشے والے شامل ہوئے تھے کہ جن کو عموماً حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ عبرت ہے کہ اللہ تعالی کے بارگاہ میں کوئی پیشہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کوئی مالی طور پر منصب یا مالی مرتبہ یہ اللہ تعالی کے بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لئے کو ضروری نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی اس پر ایمان لانا اس کی اطاعت کرنا اس کے رسولوں کا کہنا ماننا یہ انسان کو مقبول کروا دیتا ہے لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے مقرب ہو جائے تو اسے چاہیے اطاعت رسول کرے نہ کہ دنیاوی معلومات جمع کرنے کے بعد سوچے کہ شاید اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں گا چاہے کتنی نا فرمانی کرتا رہوں یہ بات قطع غیر مناسب ہے اور دوسری بات یہ کہ کسی کو کمزور سمجھنا اپنے منصب اور اپنے جو اللہ نے اس کو قوت دنیا میں عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں اور وہ سامنے والا دیندار ہو یہ غیر مناسب ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو قوت عطا فرمائی ہے جو بھی کسی کے قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے کسی کو بظاہر اللہ نے کمزور کیا ہے تو یہ کمزوری بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے بطور آزمائش تو مقابلہ طاقتور اور کمزور کا نہیں ہے اصل میں کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں یہ کمزور ہے اس کو ہم دبا لیں گے اصل میں مقابلہ ہوتا ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ یعنی جب آدمی باطل پر ہوتا ہے اور وہ حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں وہ حق جس کے ساتھ ہے اگر وہ بظاہر کمزور بھی ہے تو اس طاقتور کا مقابلہ اس کمزور کے ساتھ نہیں ہے اب اس کا مقابلہ برہرات اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والا اور کون ہوگا لہذا جب کوئی اس مقابلے پر آتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے جیسے کہ نو علیہ السلام کی قوم والے بھی مارے گئے اب آگے حضرت یہ آج حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی عاد ان کا تذکرہ شروع ہوا یہ عاد دراصل ایک شخص کا نام تھا اور اس کی جو اولاد میں تھی یہ قبیلہ پورا بن گیا تھا تو اسے قوم عاد کہا جاتا تھا قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایاد ان اللہ تخن جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم ہد نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو ان نے رسول امین۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ایک رسول امین ہوں امانت دار ہوں فتخ اللہ تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو و عطیعون اور میری اطاعت کرو ورما اس من اجرین اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا ان اجر یا اللہ وبل میرا اجر تو صرف عالمین کے پالنے والے پر ہے اس کے ذمہ کرم پر ہے وہی تمام آیات ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں اب آگے آپ نے مزید اشار فرمایا ان لوگوں سے اپنے قوم سے تبلیغ کرتے ہوئے کہ آ نونا بےکل آیتن تا ابسون کہ ہر بلندی پر تم ایک نشان بناتے ہو ایک مقام بناتے ہو تاکہ تم راہگیروں پر ہنسو یعنی گزرنے والوں پر ہنسنے کے لیے تم ایک مقام بناتے ہو تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ شارۂ عام کے کنارے بڑے بڑے اونچے ٹیلے سے بنا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور گزرنے والوں پر پھر وہ ہیٹیں کستے تھے طرز کرنا جملے پھر آپس میں ہنسی مذاق اٹھا کرنا جس سے کہ ہوتا ہے آوارا گڑھ قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں ایسی روڈ کے کنارے بیٹھ گیا کوئی گزر رہا ہے وہ لڑکھڑا گیا تو اس کے اوپر ایک اٹیک کریں گے جملہ بولیں گے پھر سارے ہنسیں گے تو یہ طریقہ قابل مذمت ہے بہت برا طریقہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ بیٹھ کے کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیں اور اس کا مذاق اڑائے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی کا مذاق اڑا رہے دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت بیٹھ جاتے ہیں پھر کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اس بیچارے پہ تنز کریں گے اس کا مذاق اڑائیں گے اور وہ بھی جھیپ مٹانے کے لیے ساتھ ساتھ ہنستا مسکراتے رہتا ہے کیونکہ اگر وہ سنجیدہ ہو جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں آپ سنجیدہ گئے تو اتنا مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتے اس میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا بظاہر ہنستا رہتا ہے لیکن اس کی شدید دل آزاری ہوتی ہے شدت کے ساتھ دل آزاری ہوتی ہے اور خاص طور پر جب کسی کے جسمانی ایب کے بارے میں مطلب اس طرح کیا جائے مزاج بنایا جائے ٹارگٹ بنا لیا جائے تو اس بیچارے کو بڑا احساس کمتری ہوتا ہے اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ تنہائی میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتا ہے اس کی تقسیم پر اس کی صناعت پر اعتراض کر بیٹھتا ہے اس سے اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پھر بیچارہ انتہائی ڈسارٹ ہو کر خودکشی تک کا اقدام کر لیتا ہے میں خود اخبار میں خبر پڑی تھی کہ کوئی بچی تھی اسکول میں پڑھتی تھی وہ اس کا جسم ذرا موٹا تھا بھاری بدن کی تھی تو سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے حتی تک اتنا اس کا مذاق اڑتا تھا کہ اس کی بہت زیادہ دل آزاری ہوئی اور اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارا وہ مذاق جو کسی کے دل دکھنے کا سبب بنے دل آزاری کا سبب بنے یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ پچھلی ان قوموں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا آزاد نازل ہوا اس پر ہم مزید کلام کریں گے بعد میں وہ آخر ان الحمدللہ رب اللہ